جمے کے جو دوسری ہوتی ہے اس کا جواب دینا چاہیے اس کے جواب میں ساتھ پڑھنا چاہیے کہ نہیں شکریہ جمعے کی اذان ثانی کا جواب نہیں دینا چاہیے جب خطبہ کے لیے امام نمبر پر بیٹھ جائے تو کسی قسم کا کلام کرنا منع ہے لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اس کا جواب دینا بھی بعض صحابہ کرام سے ثابت ہے لہٰذا اگر کوئی دے تو اس کو منع نہ کریں خود اس کا جواب نہ دیں لیکن اگر کوئی جواب دیتا ہے تو اس کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے وعدہ عدت نے یہی لکھا ہے ہم خود جواب نہیں دیتے دے تو اس کو منع کرنے کی ضرورت نہیں ہے کبھی مسئلہ بنے تو بتا دیا جائے کہ جمع کی بانسانی کا جواب نہیں ہے